يا ايها الذين امنوا ما لكم يذاقون لكم ينفروا في سبيل الله الساقطون الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الى قول هي تعالى ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 اللہ فکنا تردو اللہ فکنا فی سب لکنا آمین یا رب یار پچھلی نشست میں ہم سور توبہ کے چھٹے رکو کا مطالعہ کر رہے تھے اسی سلسلے کو اب آگے بڑھا رہے ہیں ارشاد ہے اللہ تن سرو فقد نسر اخرفرسن اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کی تو مدد کی تھی اللہ نے جبکہ انہیں نکال دیا تھا یا نکلنے پر مجبور کر دیا تھا مکہ مکرمہ سے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی ربش اختیار کی سان یسنین جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے یعنی کل دو انسان تھے جن میں سے ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ہما فلغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے غار سور براہ تھے از یقول ہی لا تحظ اللہ جبکہ وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ گھبراؤ نہیں رنجیدہ نہ ہو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ یہ ہے اصل میں صاحب ایمان کے لیے صبر اور مصابلت اور استقامت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اور سب سے بڑا سہارا ہے وہ اللہ کی معیت کا احساس ہے اور پرانے مجید میں یہ مضمون اس مقام پر بھی آیا ہے کہ جب حضرت بوسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے تھے اور سامنے سمندر آ گیا تھا اور پیچھے نظر آ رہا تھا کہ ریت کے بادل اڑ رہے ہیں اور بہت دھ اور وہ بار نظر آ رہا ہے یعنی فرآون اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے کاقوب کرتے ہوئے بہت قریب پہنچ گیا جبکہ ان کے ساتھیوں نے حضرت ابوسا کے ساتھیوں نے کہا ان نالا بدرکون ہم تو پکڑے گئے تو حضرت ابوسا کا جواب بھی یہ تھا کل ان ربی سیاح ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ راستہ دے گا وہ رہنمائی فرمائے گا راستہ کھولے گا چاہے کہیں ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا جیسے صورۂ طلاق میں فرمایا گیا میت اللہ یجا مقرد جو اللہ تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا مخرج جہاں کوئی مخرج نظر نہیں آئے گا کوئی بھی بچنے کی سبیل نظر نہیں آئے گی بظاہر احوال اللہ تعالی راستہ بنا دے گا وہی بات انہوں نے فرمائی حضرت بوسا نے ان نمائ عربی سیاح اور یہی بات حضور نے فرمائی لاتا حضر ان اللہ بانا اللہ ہمارے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح موجزانہ طور پر غار کے عین دہانے تک پہنچ چکے تھے تلاش کرتے ہوئے مشرقی نے اور ذرا سا جھک کے جھانک بھی لیتے تو حضور اور حضرت اب بکر نظر آ جاتی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے قبضۂ قدرت میں ہے تمام انسانوں کے دل جیسا کہ حضور نے فرمایا اللہ کی دو امیوں کے ماں بین ہے یوسر کو کیفا یشا جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اختیار مطلق تو اس کا ہے تو اسی اختیار مطلب پر یقین در حقیقت ان الفاظ میں ہے سکینتہ آ جائے تو اللہ نے اپنی طرف سے سکون نازل فرمایا اطمینان نازل فرمایا ان پر وائی یادہ بے جنو دل اور مدد فرمائی ان کی ان لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا خاص اس موقع پر بھی ظاہر بات ہے جو کچھ ہوا ہے مکڑی نے جالا اگر وہاں تن دیا اور اگر ایک کبوتری نے آ کے وہاں اسی کو وہ تنڈے دے دیے اور وہ چیزیں جو ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ ذریعہ بن گئی کہ انہوں نے مذاق اڑایا اس کھوجی کا جو لے کر وہاں پہنچا تھا کہ کیا اس غار کے اندر جس کے اندر کی صورت یہ ہے کہ اس کے دہانے کے اوپر یہ جالے لگے ہوئے ہیں اور یہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور یہاں تم سمجھتے ہو کہ کوئی چھپ سکتا ہے حالانکہ حضور اور حضرت ابو بکر اسی کے مابین موجود ہیں تو اللہ کے جو لشکر ہیں وہاں یعلم ہم و اللہ اللہ کے جو جنود ہیں انہیں تو وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اس حوالے سے وہ بھی پھر فرشتے جیسے بدر میں فرشتوں کا نظول ہے جیسے عہد میں فرشتوں کا نظول ہے تو اللہ نے مدد فرمائی ان کی ان لشکروں سے جنہیں تم نے نہیں دیکھا و جانا کل مت الدین اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو کافروں کی بات کو سب سے نیچے ڈال دیا سفلا اسفل کا مندس ہے سب سے نیچے اسفل سافلین جیسے کہ صورت تین میں الفاظ آئے ہیں لقت خلقن السانہ فیاسن تقریب سمر ادنا اسفلا صافلین اسفلا کا مفلا سب سے نیچے جو ہے ان کی بات پڑ گئی وہ کلیمت اللہ <يَلْعُولِيَة> یہاں اسلوب دیکھیے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا یہ نہیں فرمایا حالانکہ پہلے کے ساتھ جالا کا لفظ جالا کلیمت الزین کفر اسفلا وہ کلیمت اللہ ہی الیا اللہ کا کلمہ تو اونچا ہے ہی وہ تو بظاہر جو ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کو اجتباع ہو جائے وہ شک و شبے کی صورت پیدا ہو جائے ورنہ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ جب چاہے تل پڑ کر دے پورے معاملے کو اس کا کلمہ تو اونچا ہے ہی واللہ اللہ عزیز الحکیم اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے ان فروخ خفافم بس قالم نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو اور چاہے بوجھل ہو یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں اصل میں اس کے معنی اور مفہوم میں بہت سے الفاظ ہیں کہ جو مترجمین نے اور مفسرین نے استعمال کیے لیکن میرے نزدیک ان کی صحیح ترین تفسیر اور تشریح اور تعبیر اس حدیث میں موجود ہے جو حضرت عبادہ مادہ ابن سامک نظی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ علیہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے کہ حضور نے جو بیعت لی تھی صحابہ کرام سے مایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمرے و تعت فل اس ول یسرے ول منشت ول بکرے یہ چار الفاظ درحقیقت ان دو الفاظ کی تشریح ہے ہلکے ہونا بوجھل ہونا یہ ایک تو باطنی کیفیت ہوتی ہے انسان کو اگر انشرا ہے تو وہ ہلکا پن محسوس کرتا ہے بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت خود بہت آبادہ ہے آگے بڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے طبیعت کے اندر خود آبادگی موجود ہے اور ایک یہ کہ اگر انشرا نہیں ہے انقباز ہے تو طبیعت پر جبر کر کے انسان اپنے آپ کو جیسے کہ دھکیلتا ہے دھکے دے دے کر آگے بڑھاتا ہے وہ باطنی کیفیت ہے کہ طبیعت بوجھل ہے طبیعت میں اس کام کے لیے آمادی نہیں آمادی نہیں ایک ہوتا ہے ظاہری معاملہ ساز و سامان ہے اسلحہ ہے وسائل ہے سواریاں ہیں اور ایک یہ ہے کہ نہیں ہے دقتیں ہیں مشکلات ہیں زاد راہ جو ہے مہیا نہیں ہے تو ان کو چار الفاظ کو یہاں قرآن مجید نے دو میں سمیٹ لیا ہے نکلو ان سے روح خفافوں کو سیکالا خاں تو تمہارے دل ہلکے ہے یعنی یہ کہ ان میں انشرا ہے اور کوئی بوجھل پن نہیں ہے خاں تمہارے دلوں میں بوجھل پن ہے اور تمہیں جبرن جانا پڑ رہا ہے لیکن جبرن بھی اگر جا رہے ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے تو چاہے یہ اپنی طبیعت پر جبر کر رہے ہوں کہ طبیعت آمادہ نہیں ہے لیکن کاجر و ثواب ہوگا بلکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثواب دگنا ہو جائے گا طبیعت میں اگر انشرا ہے اور آدمی کام کر رہا ہے تو گویا کہ اسے ایکزٹ نہیں کرنا پڑ رہا زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑ رہی لیکن طبیعت کے اندر بوجھل پن ہے اور اس وقت بھی آدمی جو امر ہے اس پر قائم ہے تو گویا کے اسے زیادہ ایکزٹ کرنا پڑا یہی وجہ آفات نماز میں سے شمار کیا ہے ابر شاہ ولی اللہ دینی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ کچھ لوگوں کو نماز کی عادت ہو جاتی جب یہ نماز عادت بن گئی اب اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے گا اور وہ لوگ کہ جن کو طبیعت کے اندر عادت کی کیفیت ابھی نہیں بنی ہے اور انہیں اپنے نفس کے خلاف ہر وقت جو ہے کشمکش کر کے نماز کے لیے جو ہے اسے آمادہ کرنا ہوتا ہے تو ان کی کانسٹنٹ ایفرٹ جو ہے جاری ہے اس اعتبار سے اجر و ثواب ان کا زیادہ تو ان سے و سکال اسی طرح چاہے ساز و سامان ہے اسلحہ ہے یا نہیں ہے تم چاہے خالی ہاتھ ہو اور چاہے تم لدے تھندے ہو ساز و سامان کے ساتھ باہر صورت نکلو تو گویا کے خفاف اور سکال یہ بالکل صحیح وہ الفاظ ہے خفیف کی جمع خفاف ہے اور سقلی کی جمع سقال ہے تو بالکل چار الفاظ میں بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سم وطاطے پھر رسرے و یسرے چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو تنگی ہو اور منشت و رہے چاہے طبیعت میں انشراح ہو طبیعت ہلکی ہے خود آگے جانے کے لیے اقدام کے لیے طبیعت جو ہے وہ خود اپنا زور لگا رہی ہے ملان پایا جاتا ہے یا یہ کہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے پھر منشت و البک رہے ان فروغ خفاف و سالم و جاہد و بے اموالک اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ یہ مضمون جو ہے جہاد اور اس کی حقیقت اور اس کے مراحل اب تو گویا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ بدرجہ اس کے جو بھی مراحل سامنے آئے ہیں ان کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں آخری جیسا کہ میں نے ارض کیا غزوہ تبوک آپ کی حیات طیبہ کا آخری جنگی سفر ہے اس کے بعد صرف ایک مہم تو آپ نے تیار فرما دی تھی اس لیے کہ جو تصادم سلطنت روما کے ساتھ شروع ہو چکا تھا چاہے وہ غزب موتا کی شکل میں تھا اور اس کے بعد پھر غزہ تبوک میں خود آپ نے اقدام فرمایا ابھی جو ہے وہ مرحلہ تو ابھی باقی رہنا تھا اور آگے بات چلنی تھی تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں جیش اسامہ حضور نے تیار فرما لیا تھا تیسرا لشکر تیسری فوج کشی کا پورا پلان بن چکا تھا لیکن یہ کہ چونکہ حضور بیمار ہو گئے اور مرض وفات جو ہے اس کی صورت پیدا ہو گئی تو پھر وہ لشکر رکا رہا پھر حضرت ابوبک صدیق یہ فضیلت ان کے ہاتھ میں آنی تھی ان کے حصے میں آنی تھی اللہ نے لکھی ہوئی تھی کہ وہ لشکر جو تیار کیا تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا عالم حضور نے اپنے دست مبارک سے دیا تھا حضرت اسامہ ابن زید کو پھر اس کو فیل روانہ کرنے کی سعادت جو ہے وہ حضرت ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی تو فرمایا وجاہد بمبال مانسو سے کم فی صبی اللہ خیر اللہ تم تالبور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو علم جو ہے ایک جس کو آپ دنیا میں کہتے ہیں ورلڈ وائز انسان دنیا کی معلومات بہت ہے دنیا میں بہت ہی سمجھدار بھی ہے بہت کائیاں ہیں بہت ہوشیار ہے لیکن اصل میں قرآن کے نزدیک تو علم وہ ہے کہ جو حقیقت کا علم کو تو وہ کہ جو آخرت میں انسان کو مفید ہو اور وہاں اس کے لیے ابدی جو ہے سادت کا ذریعہ بن جائے تو اگر وہ علم تمہارے پاس ہے تو تم سمجھ لو کہ یہی بہتر ہے لو قان عرد اب یہاں سے تبصرہ شروع ہو رہا ہے منافقین پر لوکان عرد القریباً اے نبی اگر مال غنیمت جو قریب ہی ہوتا یعنی اگر انہیں یہ توقع ہوتی جیسے کہ خیبر کی مہم تھی ظاہر بات ہے کہ خیبر جو ہے چند منزلیں صرف سفر کی تھی جزیرہ نمایا عرب ہی کے اندر یہود کا قلعہ تھا اس وقت تو منافقوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے لیکن حدور نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ صلاح ادیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں گئے ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی لیکن اس وقت ان کے اندر بڑی آمادنی تھی منافقین کی اس لیے کہ تقریباً یقین تھا کہ خیبر پر جو ہے فتح حاصل ہو جائے گی اور خیبر مالدار یہودیوں کا گڑھ وہاں سے بہت کچھ مالے گنیمت آتا آئے گا تو وہاں حضور نے اجازت نہیں دی تھی اب یہاں جو ہے چونکہ اعلان عام تھا ہر مسلمان کے لیے جانا ضروری ہے اب ان کے لیے جو رکاوٹ بن رہی تھی ان کو اس آیت میں جمع کیا گیا لو کا نرم اگر کوئی مال ملنے کی توقع ہوتی قریب ہی و سفر کافر اور سفر بھی چھوٹا ہوتا مختصر ہوتا لط تو لازماً وہ آپ کے پیچھے جاتے یعنی آپ کی پیروی کرتے آپ کے ساتھ جاتے ولاقن باودک الہمش لیکن ان پر یہ دور کی مسافت جو ہے بڑی بھاری پڑ گئی ہے بہت دور نظر آ رہا یہ سفر جو انہیں اب تبوک کی طرف جانا ہے شام کی سرحد پر پہنچنا ہے تو یہ یقیناً جو ہے ان کے لیے ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی ہے ان کی ہمتوں کے لیے ہمت شکن معاملہ ثابت ہوا ہے بس یاد پورب اللہ رب استطاطہ الخرجنا باتوں القریب یہ قسمے کھائیں گے نبی آپ کے پاس آ کر کہ اگر استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے ہیں اب اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات غزب تبوک کے لیے روانگی جی سے قبل نازل ہوئی اس لیے کہ سیاہ لون سین جب فعل مزارے پر آتا ہے تو اس کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے لیے مستقبل قریب کے لیے ان قریب ایسا ہوگا یعنی حضور کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے لیکن ابھی روانگی نہیں ہوئی ابھی وہی منافقین جو ہے آ کے قصبے کھا رہے ہیں حضور کو پیش کی خبر دی جا رہی ہے وہ سیاح فون ابلّہ رب استطا ظاہر بات ہے کہ جو آ کر وہ عذر جھوٹے بہانے بناتے تھے وہ یہی کہ کسی نے بیماری کا بہانہ بنایا کسی نے اپنی کسی اور گھریلو مجبوری کا بہانہ بنایا کسی نے کہا میرے پاس کوئی زیادہ راسرے سے ہے ہی نہیں کوئی ساز و سامان ہی نہیں تو طرح طرح سے اپنے عذر پیش کیے تو عنقریبی آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے کہ اگر استطاعت ہوتی حضور ضرور ہم آپ کے ساتھ جاتے کیسے ممکن تھا کہ آپ اس سفر پر جا رہے ہیں اور ہم پیچھے رہ جائیں لیکن کیا بتائیں اللہ کی قسم ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم کر رہے ہیں یہ بالکل ممکن نہیں ہے میں ایسے حالات میں گر گیا ہوں میری جی مجبوری اتنی شدید ہے بس یحلفونا لف نب اللہ لخرجنا نبستانہ ل خرج نہ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں یہ ہے بہت اہم لفظ مظاہر اپنے آپ کو بچا رہے ہیں حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جس سعادت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں جس ہلاکت کا اپنے آپ کو مستحب بنا رہے ہیں یہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس مشقت سے بچا لیں گے تبتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری اس شدید گرمی کے موسم میں اتنا طویل سفر کون یہ مصیبت جھیلے گھر کا آرام ہے آسائش ہے تو اس کو چھوڑ کر جانا جو ہے آسان نہیں تب تی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری تو یوہ نکول یہاں پر وہ الفاظ بھی ذرا دین میں لے آئیے کہ جو سور الفال میں آئے کہ اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر ایزادہ کم لما یوہی کم جبکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں حیات عقا کرنے والی ہے حیات جامع جنت کی زندگی دائمی زندگی اور عیش و آرام کی زندگی حضور جس سے کی طرف بلا رہے ہیں اللہ جس بات کی طرف تمہیں بلا رہا ہے وہ تو تمہارے لیے حیات جامع کا پیغام ہے تم اسے اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب سمجھ, سمجھ بیٹھے ہو تو یہی بات یہاں فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے جو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں بظاہر یو حقیقت اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اللہ اور اللہ جانتا ہے خوب جانتا ہے یہ جھوٹے جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ نوٹ کر لیجیے حقیقت نفاق کے ضمن میں بڑی تفصیلی بحثیں ہم نے کی تھی اور اس میں یہ لفظ قسم جو ہے اس کو خاص طور پہ نمایاں کیا تھا یہ نقطہ آغاز ہے اصل میں نفاق کا جھوٹے بہانے بنانے جب انسان شروع کرتا ہے تو اب نفاق کا آغاز ہو گیا ورنہ یہ کہ کوئی کوتا ہو گئی غلطی ہو گئی کہیں کوئی تقصیر ہو گئی تو پھر اگر اس کا اعتراض کر لیا اور استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے بھی اور جو بھی نظم جماعت ہے اس سے بھی معذرت کی تو اس میں اب نفاق اس کو نہیں کہیں گے یہ بیماری ہے یہ ظوف ایمان ہے لیکن یہ کہ جب جھوٹا بہانہ بنانا شروع کیا اب یہاں سے نفاق کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی اب یہ نفاق کا دوسرا مرحلہ ٹیبی کی سیکنڈ سٹیج ہے اور تیسرے درجے پر جب کہ دشمنی ہو جاتی ہے بغض ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے یہ مضموسی کھڑی کی ہوئی ہے یہ خود تو بڑی ہمت کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہیں ہمارے لیے بھی ہر مرحلے کے اوپر جو ہے ایک امتحان جو ہے وہ سر پر کھڑا کر دیتے ہیں تو اس سے بگز دشمنی پیدا ہو جاتی یہ ہے اصل میں وہ پھر تیسری سٹیج جس کو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جائے کہ وہاں سے واپسی اور شفا یابی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا جیسے سورہ منافقون کی پہلی آیت بھی ہے ادا جاقل منافقون قالو نشد الن کل رسول اللہ و اللہ یاسول ولہ منافقین اللہ کا تو اصل میں در حقیقت یہ قسم جو ہے یہ نقطہ آغاز ہے پھر اس کے بعد اس اگلی آگ میں فرمایا ان لوگوں اتخذوا تخذ جنت انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے یہاں پر بھی لفظ حلف آیا ہے بس ایاحفون بلّہ ہے اللہ کا حلف اٹھائیں گے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور نکلتے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مظاہر یعنی ایک طرح کی گرفت ہے لیکن اصل میں اس میں بھی انہیں کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے اس لیے کہ بعد میں جا کر یہ بات کھل جائے گی اف اللہ ان کا اب یہ الفاظ جو ہے ان کے دونوں معنی ہیں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چونکہ ٹوکنا مقصود ہے ایک بات پر لہذا پیش پیشگی جو ہے ابھی گرفت ہونی ہے اور پیشگی جو ہے آپ کے معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا یا اللہ آپ کو معاف کرے لیک میں آپ نے ان کو اجازت کیوں دی وہ آئے انہوں نے جھوٹا بہانہ بنایا اور آپ نے ان کو اجازت دے دی ٹھیک ہے رخصت جو ہے گرانٹ کر دی حتیہ یا نقل نگی نہ صدق یہاں تک کہ آپ جان لیتے آپ پر واضح ہو جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے پاس آ کر ایک شخص نے حضور پیش کیا میری یہ مجبوری ہے میں نہیں جان سکتا میرے لیے یہ مجبوری ہے مجھے رخصت دے دی حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو گویا کہ اس کے نفاق پر پردہ پڑا رہ گیا پردہ چاک نہیں ہوا اگر حضور اجازت نہیں دیتے کہ نہیں آپ کا عذر کافی نہیں ہے یہ عذر جو ہے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس ایسے عظیم مرحلے میں جبکہ اسلام کو اور دین کو اس قدر بڑی آزمائش کا سابقہ ہے آپ جو ہے پیچھے رہ جائیں تو آپ اگر اجازت نہ دیتے تب بھی انہوں نے نہیں جانا تھا تو ان کے نفاق کا پردہ تو چاک ہو جاتا بات کھل تو جاتی اب آپ نے اپنی شرافت مروت اور اپنی نرمی اور اپنی رافت اور رحمت کی وجہ سے آپ نے ان کی عذر کو قبول کر لیا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے رفاق پر پنڈہ پڑا رہ گیا حقیقت کھل نہ سکی فرمایا اف اللہ عا اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لما جنتا نہ ہوگی آپ نے انہیں کیوں معاف کیا کیوں آپ نے اجازت دی حتہ یہ تبین نہ لک الزینہ یہاں تک کہ آپ پر یہ بات کھل جاتی روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی کون لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں وہ تال ابل کاظبی اور آپ جھوٹوں کو بھی ڈال دیں لاجستان یومون اب اللہ یوم یو جاہدو بے امال آپ سے وہ لوگ کہ جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں اجازت طلب ہی نہیں کر سکتے رخصت مانگ ہی نہیں سکتے اس سے کہ وہ جہاد کریں اپنی جانور مالو سے. ایمان کا تو لازمی تقاضہ جہاد یعنی یہاں سورہ حجرات کی اس آیت کو پھر دین میں لے آئیے ایمان کے جو کمپریہینسو ڈیفینیشن ہے قرآن مجید میں مختصر ترین لیکن جامع ترین ان نم المومن النزین عامنوب اللہ و رسول سم تابو و جاہدو بم والم وان فسم فی صبیل اللہ الام الساب مومن تو بس صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور پھر جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اور کھپائی اپنی جانیں بھی اور اپنے بال بھی صرف یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں تو ایمان تو ان کا تو یوں سمجھیے ایمان حقیقی کا جزو لاینفٹ ہے جہاد تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کے اندر وہ ایمان حقیقی موجود ہو اور وہ آ کر آپ سے رخصت طلب کرے یہ ممکن ہی نہیں لایستن و کلزین یوں منب اللہ و یومان فسین وہ لوگ کے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے رخصت طلب نہیں کر سکتے اس سے کہ وہ اللہ اور اس کی راہ میں جہاد سے رک جائیں و اللہ علیم المل متقی اور اللہ اپنے متقی بندوں کو خوب جانتا ہے ان نما استاد ال کادین اللہ یوم ولیم یہ جو اجازت کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں جو رخصت چاہتے ہیں حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخر پر یہاں نوٹ کیجیے دونوں مرتبہ ایمان بلّہ اور ایمان بالآخر اس کو دمایا کیا گیا ہے اس لیے کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ سل پر ایمان کا تعلق ہے کم سے کم دعوے کی حد تک وہ تو جیسے کہ سورہ منافقون ان کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی قصبے کھا کھا کر کہتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ آپ سے آ کر اگر رخصت طلب کر رہے تو آپ کو اللہ کا رسول تو مانا ہے تبھی آ کر رخصت طلب کر رہے لہذا ایمان بالسادت کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا دونوں جگہ فرمایا لا یستاد الکلدین یو منخرا خر